اللہ مندر سلام اللہ کم شان چل سلام ہو سلام ہو ما کاو سارین دی اللہ راے ندی محمد نبی علیہ السلام نے کشمیری پٹھان کی مائیں اور باخت ولیفہ برکڑے وا کرے اور غذا کے لیے آرام شان ضرور ہے اسلام خدا مدد زمانہ درنا گزارم انا من منار انا منار سکتا بھی انو زمانہ اللہ انار کلا کلا رسول کے واسطے کیا ہے اللہ کہ ہم داں کنے سنامے سلام واہ بنا دی اللہ کے نام میں منفا مزاپ سارا <سؤال> چارا زمان آگست نے بخاب محاورہ جواب اور قال الجامع المقدس هذا الدين كنان عادي وينو كثير من القراءه الى القفطان اولا اني بعد تبهرنا ما عندنا وزن ايها امتحانكم زماري امتحان لا بوكرا كانوا جانوار وياتنا محمد محمد هذا نتا قال مين وكرا من قال اريد يننا بعد انا ہم سے یہ دعا ہوا اور میں شکر ادا ہنامے سیدے شکر ہوئی عطا قومہ تاวะجن کا اگر تناز مدلس ماناتا تناوان کرنے والے دو رات ان اعذاب سن معلوم دارند کہ طاب لي مرجعنا الماجد الهادي المالي وقالوا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما تنجي هذه أو ما بحار بنيان ماذور القصور لقد اباهم توينك جن بغرنا للخاتمي ومحاري مرجشه قران ورو نظر بحار اذا ما يحيى وحار الشيطان قدما الذين من هذه وقدور ياد يا مولا له ذكر اذكر ما دامت الا دابت الارض یاد رکھو من ساتو اوات اشارن تین ادا بلا ما کرایا ان کہ ذکر ربی دشاری طرح ہمارا جی حب الخير ما تھا اپنا اپ ان ذکر ربی ذکر ربی دا پارہ ذکر اپ در ذکر داخل کا ذکر دعا فادا دیکھا ما كان يان ترى الغليوه الى ما كان مرافقنا ونفذ لك تنكي باهين اكو نضرب يان ترى الفين وراقيا متكوب بلا مال اعراب دي उसको की اتتقدنا راتف الحاضر و ذات کی عادت جو نہ تھا الجياض الصراع جسد ظافر قالا بردي جسد الشيطان روح وہی بنا تھا اللہ پر کو جسدن شیطان خام سے گچلہ ذکر کی صدا غلط صحیح کہا امام کا قال اگر غلط غلط صحیح غلط سے نہ माना کئی جسد منا شیطان جسن شی غلطن صحیح تریختر دو امام کی, خل کی خلاف تو مبت تھے تہذیب نے شو شو والا نمائی تھی اوپر دید لیا مئی بجال کرائی اغلب سلیمان اساں بل سیلتے ہیں یہ تیرکان انگوٹ اپناس کو بیا با سلیمان دا اتنا اطول غرق تھی مدارش تھی کرتی ہم امام ان کمچی من والکور تھی من خاتم خاتم وہ شیطان ہی بیع باطل وسل ہی بیت سلیمان کمچی مروی دید خرقنا نہ کبارہ دعا پھین تھا ختم کی اور شیطان کی ختم بارے تصرف شیطان اگر وعباد تراتر جبیث سلیما نامک اللہ جدارو بادشاہ وجرو داونور وا اری سیوارلو رے تالیو توبے رکھ دیو نویں نماز دے پراتک جوت جتو تگور جنہ کے ماٹی گان سکڑ ڈور کے میں پورا ا دیماں سے بدل گئے بازو کا انداز کے ماوما من حدیث ر خاتم و شیطان تم جنکل قیم مفسرین وعقل قادم وشیطان وایما ذنزر میں میں سینما میں اماتین دی ہو دا کوئی حرام نہیں دا باطل دی وہن فرافات دی ہو نہیں دا وہ دی وہ نیم بچرا ہو اگر اس جسد کیا جسد برا فقط جسد صلی اللہ علیہ وسلم چرم ارشیو کاننہو جسدن برا رو ہے تیماری ہو جسرا شاید شاید شاید رحمت اللہ علیہ وسلم تصحیل کرنکہی ادا قدا شید جسد مرا شیطان شید خدا آگا آگا دانور واقعات تزنید جسد آگا تصورتو پدیبانے اور سی پھر دیل فارا چید کیو صلی اللہ علیہ وسلم آگا کی کم تصورت کرو شیطان ذین مار جفرت کو دعاوہ روحیت منی کے ذی حوال کہ نور طرف پہ یمانی کی, کی. سیدا روحان طیب طیبتن ہزہ صاحب ہمم ہادی بنے ظلم نری ہرج و بیا دنا محمد بن بجان تے محمد بن مختلف میری سبند سین گئی کتاب و جہاد کے را گلے انہیں یو کم سل سل او یو کم سل کتاب التوحید کی شپیتر دا برا جی انہیں دا شپیتر داویاو دلکتی آو دسلو دا رواج چی مطلیف یہ مشہور جواب ہے جی کہ انہوں میں عدد ماں تبدلے ہو کرنا دا اثر نکل زیمدازی کرکی کہ دا شپیتر عدد دا حرو دا معداد عدد دا ممروک ہو ممروکی کو رضیاتی کرکم یہ دیو يعني دي جليله بقاله الايام هو ان شاء الله هذا الشكاي يعني نقول له شكرا جوري نسوره جوري نورات النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يشملنا وقال شبابنا بنا دينتين و هو واضح ما ضال و زياده كما قلنا وهذا كلامنا اتنا قلنا ابيات من هذا كورنا احنا يعني انا دي انا اور مائیں نرن کو تو سے مائیں تو سے مائیں اور مائیں لا کر کچھ کام نہ بھائی کام کرنا نہیں ہے یہ کہانی سرمایہ اثر مد کے بڑے واقع مخصوص اوان کی سبب جہنم تدان کر دیں وہ تدان کر دیں پتنگان نبی دا. دی دائم نظر یا جہ مشروار <mert> یا بس قرائنے با رمشہ ہوا خرجتا رہو تی دعا صلی اللہ علیہ وسلم باہنے چیرے شی با خبراتا ہو خبرانکور پہ سریل اخلاق با زمانی قائد بس سکھی آگتا یا کو قرائنے باہنے یا کو باہنے ہوا چی داد روجنہ دا میں چاڑھا رہو داد دے کم انی اور کم نمبی لے رکھو ما اشکہ بین ہوا نا دا نیمو کمین دے دعا کینی میو با لا قلنا بيتبشع قبر صلاح ابيتبشع لا ما فهمت انا جدان داخل شيء دا دي من دوله لازم عليه الله واه هو, هو, هو ابنه لا هو ابن دا شي. دي شيء تمام البقره دي هو جمر نك كسنه وكبنه وقضى ام بيته جداب زين روح يجيب او دو آپسکاضر ہو رہا اور اگر نہ تو اللہ انٹرنیٹ کی سچ نہیں لا اللہ بدلا اور اللہ يومہ دیتا ہم تو مجیے سے سچ نہیں نہ اور اگر نہ تو اللہ والا کراتا ہے منظر در وقت بلا حال اور عدم بعض پر منظر در وقت